سواب اماں بسم اللہ الرحمن راہی پلال وبی کر اللهم صل وسلم وبارك يا سيدي يا برادرا وادہ برادر محمد شاہ جیا اور سے مبارک بار بار میلاد النبی اللہ علیہ وسلم دے برادر برنامج محترم شیخ محمد مظہر قیوم صاحب جی دعوت انتظامیہات انسرا مال ہار سے تمام شراکا دوستان والسلام علیکم وبرکاتہ رحمۃ اللہ برادر محمد شاہین چشتی صلی اللہ علیہ وآلہ مومن ربانی اللہ المسلمون من سلم المسلمون من لسانسی ویدی تا صحیح استاقصہ اصلاق کے لئے کہ انا دے ہت ہت ہت اور انہ زبان کسی اللہ اور ربانی بننے کی یہ بھی ابتدائی تاریخی کل ماض بات بات بات بندہ نا جی اس کا موضوع اس وقت دا قرابت محبت جو فرض ہے تو اہل قوم ہے حضور کے مبارک اللہ کو سبحان اللہ لیکن خراب محبت کہتے تو تھے ضروری اور میں ترجمہ فرما دیجیے بابو میں تم سے اجرت نہیں لیتا لیکن اب میں نے لیکن یہ استثنا متصل نہیں منقطع ہے یعنی اللہ دہبوب فرما رہے میں بہت تو نہیں بالکل کسی قسم کا نہیں منگ لیکن جی میری خراب مطلب کیا ہے کہ وہ اجرت نہیں وہ خدا کی طرف سے تم پر حق حق سے بالکل مانا صاف ہو جاتا یہ کہنا کہنا کہ نبوت پر کچھ اجرت نہیں مانتا لیکن اپنے رشتہ داروں سے محبت کا یہ اجر مانگتا ہے یہ ترجمہ کرنا مست متصل والا یہ اعتراض ہوتا ہے نبوت بار کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا سوال کرنا لوگوں سے یہ بھی تو ایک عجرا ہے ہر بندہ یہ چاہتے ہیں رشتے دار پیار تو وہ تو خلوص نہ رہا دے بت لہٰذا مانا یہ ہے کہ بھائی میں کسی طرح کا اجر نہیں مانتا لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ اہل قرابت کے ساتھ جو محبت ہے وہ خدا کی طرف سے حق, حق ہے تو میں اپنے اباس پاس کی تفصیل ہے اس کو ہٹ کے مشہور چبو جو ہے نا ابن عباس نے فرما میں تفصیل اور اور اور حق جڑا ہوں مشہور معنی چل رہا ہے کہ ہزور دار محبت کرو محبت شیات پڑھ, دے پڑھ دے لیکن اس آجت کی شیعہ تفسیر اور سننی تفسیر کا فرق ہے جبان اللہ، جبان اللہ شیعہ سمجھ لڑی حسن دی لڑی نو تو پچھا چھوڑ دینا لوگ اتا کے لوگ بلا کا حسین پاگ دی لڑی نو سمجھتے ہیں چاہے قرآن کا لفظہ مفہوم نہیں سبحان اللہ बेशक قرآن پاک قرابت ہے۔ تے قرابت جیڑی ہے نا وہ ہوتی ہے تبجح قرابت ہوندی ہے تین قسم دی سبحان اللہ اگے قرابت کون ہے ائمول ہے اہل قرابت کون ہے قرابت تین قسم دی ایک ہے قرابت نس بھی خراب ہوتیب بھی خراب خراب دیتا دودھ پیتا کسے مائی کا خراب خراب اللہ دودھ والی ماں اللہ اللہ اللہ تو حکم شرع سکی مان لے ماں اللہ عزت اُدی عزت ہوتا ہے احترام ہوتی حرمت ہوتا ہے جیو حرام وہ حرام جی تے خراب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شری کا مطلب ہوتا ہے پنجابی کی مطلب پڑوں کے نو گے جتھے رشتہ لیا جائے یاد رشتے جتنے دے دیتے جان اون کہ چاری یہ بھی رشتہ داری سبحان اللہ سبحان اللہ پال قسم کی رشتہ داری نہ فرمایا نا سال ہوا گلر مبت شیعہ اتنا گا ہسن حسین حسین دا نام بھی نہیں لیا علی دا نام بھی نہیں لیا ہسن دا نام بھی نہیں لیا انہیں آخر قرابت والے جب وہ کرابت والے آخر سمجھے دو سارے تلت والے نبی سبحان سارے اندال سمجھ نہیں اللہ آہا اللہ <سؤال> پاک کیڑا شرمانا حسین پاک دا نام لے کے پاک دا نام لے حسین پاک دا نام لے صاف کہہ دینا کلا الصلو علیکم علی اجمعین الا المودۃ فی اولاد علی فی اولاد علی فی اولاد الحسین فی اولاد الحسن این جو نہیں فرمانا کہ الا فی القربا کہتا ہے اللہ اللہ معلوم رب کا مقصد کوئی ہوا مقصد کا رشتہ محبت رشتے لے دیتے نے اس چاری والی محبت کا بھی ادب کے قرار محبت لڑ آیت پاکیف اگر پاک رسول زبان میں مانیتی ہے الله اكبر سوغن راہ اللہ و سحر و و سحر حضور نے فرمایا ہر سبب ٹوٹ جان ہر کڑماچاری چنی تین نام حضور نے لیا ہے میںفسیل پہلو گل نے فرمایا ہر سبب ٹوٹ جانے ہر نسب ٹوٹ جانے ہر سبب ٹوٹ جانے ہر کرماچاری سہر ٹوٹ جانے سبھی مگر میں محمد نہ سب مطلب سبحان اللہ نہ سبب ٹوٹنا اللہ نہ کماچاری ٹوٹنی بولو بولو سجنا اللہ جڑے چاچے نسب جا گے انہوںس آ گیا سبق آ دودھ مبارک دوش فرمایا رشتہ لیا جنہوں رشتہ در آئے لیا سیکھ جنا محاور اللہ لیا کے پر لیا کے محمد نے صاف فرمال اپنے برگی نہ سمجھا گے سب تھی ٹوٹ سکیاں نے پر جنہ میں جوڑی قیامت نہیں ٹوٹ اللہ, اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! آخ آخ رسول کملی والے سرکار نے رشتہ لیا کوشش کرے توڑ بارے غلط خیال کرے خود رسول ٹوٹ سکتا ہے مگر گملی والے خرابت نہیں ٹوٹ <declipse> Allah. Allah Allah Allah سمجھ آ گئی کہ نہیں دیکھو تجب پیسہ جیسے اللہ فرماد میں بڑے بڑے احسان کی بڑی بڑی بنائے بارے دس دیا نہیں اللہ جو ہے سنے روڑی کر کوئی دوڑی کھڑا ہے سید اللہ موابی جگتا ہے کوئی کتھ ہے دا کتھ ہے کڑا دوڑی کڑا ہے کڑا شرم گھر پہ رسول فرما رہا ہے نہیں ٹھوٹنا کوئی توڑ کے آپ ہی ٹھوٹ رہیں پیر اس نے کھنٹ رہنگی سمجھوا ہے سمجھوا ہے جیسا اوہے وہ بکاری دیانی سیخانی سیخانی سیخان نشانے شمار ہوں گے سن قدرت بخاری شریفے مولا لی جم مار یاسر سر لوگوں خطبہ خطبہ سن تصویر سنیشان سوان سن سوان نے فرمایا علی باغ مقابلے میں دنیا بچ بھی گھر والی <سؤال> جدت بھی گھر والی <سؤال> جان ہو مقابلے بے گئے لڑے کا نہیں میں سمجھ مولا علی دست بازو اللہ مولا دست دا خاص بلی اللہ, بل اللہ, اللہ, بل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ ]ifying. اللہ, اللہ. اللہ. سبحان اللہ. شہید ہوئے کہ لگا عمار بن ہو گیا علی پاس ان آخلا گل سر دوسرے پاس رہنا غلط ہی ہو گیا امار آسر شہید ہو گیا نے فرمایا سر خبردار دنیا حضور کی بی علی جب والے دتا فرمائے آئے نا خدا ازمانا چاہتا ہے کہ صرف رسول کا رشتہ ویخ یا رسول کا دین سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا خدا دتی خواڑا جا روی رشتے نالی دے یا حق نو دے سگنا حقل حق حق خالی لا گھر صرف گھر والی یا یہ بھی دلی کہ دو گلا سامنے اسلام لسم برادری رشتہ نہیں لکھا جانا مطلب مطلب کسی نو حق میں سابت کرتے رشتہی حق میں سابت کرنے تین بھی دلیل وی لیکنجنا وجہ ندی خراب رشتہ مقابلے جمع ترخلی ترخلی دل سب جو ہے گئی سو اللہ لو سے جلو سے جلو سے تک سمجھ تو بعد کا واقعہ حضرت خوابیت کیونکہ قرآن فرما لیا انہوں نے خرابت انہوں نسب والی کرا پترال محمد محبت لیکن میں محمد کا نہیں ٹوٹنا اور سید سید سید سید میں اللہ والا شری علی پور چلاکے والا سید سید سید سید نور الحسن شاہم اللہ مدرا دستے شریف لیا شاہج نور شاہ صاحب شیعہ سان سان سبحان اللہ میں اس شیر ربابانی دا نام سنیا سبحان اللہ میں شرقت پر رحم اللہ رب اللہ چلے گئے مناظرہ کرن بھی خاص کہہ جا کے بہ گئے میاں صاحب میر مناد لگو میاں صاحب مرکن لگے شادی کو آرم لگو سب فکیر بندے سرکار منادرا تال میاں وہ تر بار چاہ لیا میاں شاید فرما دادی کو شروع کرو چپ چمانگنے شروع کرو چھو کی بولا فرمانے شاہ جی ہر دلا ہوا جلد صاف ہو گیا اپنے سینے لایا بڑا خلیفہ بڑا فرمایا شاہ جی ہوں علم اصل لیا جڑا کبھی سینے میں چار نہیں لگا سرکار کا سہبزہ شریف کتاب لاہ سا کسا اپنے پیر سید علی شاہ صاحب رحم دل شریف خیال آ گیا حضرت خلاف فورن ختم ہو گئی میں پریشان بڑھیا کدی ڈاکہ دربار پا کسے دربار پا کبے جی نے میرے بنیا ہے بس میری اک لگ گئی اک لگی آ گئے ہاتھ چاہ ہرسرے آئے آئے فرماند نے پوچھنا یہ آئے جا نہیں وہ میرا کہ نہیں خراب رشتے داریاں میرے نالیاں پیٹیاں بچیاں مگر <styles> تحقیل <تص Elijah> <مرسم> واہ واہ لا الحمدللہ اللہ سید ہے او اللہ اللہ او جی اس لیے حسینی سید حضور پاک نے حسنی حسینی کا روحانی رشتہ کٹ کے او ماریا ہے حضرت معاویہ خلاف خیال پیدا سبحان اللہ سبحان اپ ہی کے خلاف لیا مایا کانگا رسول پاک رشتہ قائم رکھنا چاہیے تو معاویا پاک روح یہ بے بے بے بے شک بے شک بے شک شک اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان سبحان سبحان بولتے معلوم سنگیو ہو آنے خراب کون نے سب والے سبب والے سبحان اللہ مفون مطلب کڈنےس کچھ کچھ کہہ رہا ان چک کے صرف پڑھا حسین باسن اولاد دے رکھ دینا حسن دی اولاد نا دوجے رشتہ داریاں ساری عطا عطا اللہ اکبر تو بیچارہ سادہ ہو گئے سن لینے اور او دے تے پک کے جانا میری گل نہیں سمجھ رکھ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اسے موجود میں سے کڑی جو بیان کری اور میں زندگی اچھو امبر کرتے اہلی بارا پیان کرنا لگتا اور زندگی اچھے دنیا جدو سے بڑی یہ پیان کرتے کیسا پیان اللہ حافظ شبحان اللہ شبحان اللہ شبحان اللہ اللہ طبقہ تمام ساعت ساعت, ساعت بہت ضروری سمجھنا مختار شکیف کا حجاز میں جو سب ثقافت مختار ثقافت حدیث سے ہی مسلم دن لگتے مختار ثقافت کرذاب اور حجاجی امام زین اللہ دل کو دسیا گیا نے فرمایا ہوں اللہ اکبر لا دو دو دو. میں مختار مشہور تاریخ کی <ملك> امام حسین حسین لم لم چون چ ماریا لیکن اتنا ذہن تھا شکیف قبیلہ او جاؤ وہ حضور دے سے پاسو رشتے دار نہیں آ پاتی ترابت نہیں آ بول مرے گا میری سی دیکھنا تو صحیح شہد کے چھتے سے شہد کیسے رشتے دار نہیں امام حسین خطرہ چون چون کے ختم ہو گیا بڑی عجیب گل سن پہلی بار مجھے اس کی سند بالکل ابھی یاد ہے محمد بن, ساعب بن, ساعب عن علی, بن علی بن محمد المائن مقبولی وہ غالب ان موجود جو لگتا ہے وہ شاہد الم یہ صنعت سمجھ آئی کہ نہیں خلیف خلیفہ یہ خلیفہ مختار شکتار شکتار شکتار شکتار خلیفے کو مروان, مروان, مروان کے بیٹے تھے مروان حکم کے بیٹے تھے اور یہ حضور کے رشتے دار میں دور سے سبحان لگتے یہ بنو اب کے شمس آ رہی. اللہ. <laughs> میں جا کر رشتہ داروں مختار صدفی حسین کاتلا کابدل ملک بن مروان یہ بنو خاندان سے نکلی جنہیں بارے دنیا مشہور کربلا لائیے ماں حسین شہید ان ساقیہ دوارا چلنا ہے سنا اپنے ایک ہزار امام زینیا امام زین انکار کرنا اچھا نہ بےیا بولے حسین ایک ہزار ہم کو لکا کے رکھ ل عبد الملک بن بروان سلیف صاحب امام سرکار میں واپس پا ابدل <سؤال> ملک میں کر لگے میرے چاچے جہاں کچرا چا چا چاہیے قبول فرمایا شک بھی تو کیتا محمد رشتے داری اور حسینگ قت وسینی طرح خلیفا پیچے اثرانیا میں کربلا انہیں نہیں لے قبول نہیں باپ دے قاتل تو قبول کر اللہ معلوم کو یہ کربلا بھی ابن زیاد نے لگائی ہے اور بھی گئی ہے بنو میاں پر نہیں پڑتی بنو میاں مروان کا ایک ہم دے رہا ہے تو ذہن لاتے تین قبول کر رہے ہیں سمجھنے لگی نہیں اور باپ امروان حضرت مروان حضرت مربان اتنا بڑے دوست تھے امام زین جو امام زین العابدین کے گھر میں بیٹی سوچا ان کا نام شریف واحد. واحد. واحد. واحد. وہ ایک لوڈی بات ہے حضرت مروان نے خرید کر کے بھی توفے میں بات سمجھنا تھا جتنے حسین حسین اتنے حسینی سید ہیں وہ اولاد ہیں اس لودی پاک لودی پاک عطیا ہے حضرت مراد کا سید ہم نے تو اتنا سنا ہے اگر کسی کا ٹکر کھایا جائے تو کبھی نہیں بھولتے چل رہے پیچھے چلو حقیقت ਇੱਥੇ ਫਿਲਾਖਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਓਏ ان شاء اللہ بیان سنو گیا مقابلہ کسی کرنا ہے مقابلہ ادھر جہان کتاب میں لکھا پر کروڑا وہ کتاب گا سبحان اللہ چکیا ہوا اتنا ہی بیاں اللہ و شہید ماشاءاللہ امین بسم اللہ کل شریف فرماتے ہیں شاہد صاحب بڑا بڑا ہے الحمدللہ اور مقدمہ شریف ما راحت کی اور اس کی اپ کا مجنواللہ رب العالمين ا ربو بنا الحمدللہ